کوئی فائدہ نہیں بات کا کوئی فائدہ نہیں بغیر عمل کے فکا کا کوئی فائدہ نہیں بغیر تقوا کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں بغیر نیت کے مال کا کوئی فائدہ نہیں بغیر ثقاوت کے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں بغیر وفا کے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں بغیر سرور کے